نحمده ونصلم ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين صدق الله العلي عظيم وصدق صلوه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي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 مکی یا مدنی یا اللہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے اور پھر ہم اسی تذکرے میں اس موضوع پر بھی غور کریں گے دیوار کعبہ اور خون کے نشان حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام اول العظم پیغمبروں میں سے ہیں اول الاظم ان پانچ پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام نبیوں تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں سور احذاب آیت نمبر سیون سور شعر آیت نمبر تیرہ میں ان پانچ نبیوں کا ذکر ہے ہمارے آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت نو علیہ السلام یہ پانچ نبی رسول ہیں جن کا مقام سب سے بلند و بالا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان پانچ میں سب سے افضل ہیں آپ تمام رسولوں تمام نبیوں تمام فرشتوں اور تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور پھر عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کو فضیلت حاصل ہے اور پاک میں حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کا ذکر مبارک تقریباً سکسٹی نائن مرتبہ نام نامی ابراہیم کے ساتھ آیا اور صرف شر بقرہ میں پندرہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کا نام نامی ابراہیم ذکر کیا گیا ان کی سیرت اور ان کے کردار کو قرآن پاک نے اس حسنہ قرار دیا سر ممتاح آیت نمبر چار قد کانتم اس حسنتن فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بے شک تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کو اپنا خلیل گہرا دوست بنایا سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پچیس اللہ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل گہرا دوست بنایا ابراہیم علیہ السلۃ وسلام کے قدم شریف کے نشان جس پتھر پر ہیں اللہ تعالی نے اس پتھر کو اپنی روشن نشانی قرار دیا سورہ آل عمران آیت نمبر نائنٹی سیون ہی آیاتم مقام ابراہیم خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد روشن واضح نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے بقرہ آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تخ مقام ابراہیم مسلح ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نماز کی جگہ بناؤ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم کی ملت اور آپ کی شریعت کی پیروی کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو اس شریعت سے روگردانی کرے گا وہ یقینا نادان اور بیوقوف ہے سورہ علی عمران آیت نمبر نائنٹی فائیو ملت ابراہیم حنیفہ تم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ملت کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا تھے سر بقرایت نمبر ایک من تیس میبوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بے وقوف ہی رو گردانی کر سکتا ہے ان کی شریعت اور ان کی ملت سے ایراض کرنے والا یقیناً بے وقوف و نادان ہے یہ تمام آیتیں اور یہ تمام پوائنٹس ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی سیرت کے متعلق معلومات حاصل کریں اور ان کی سیرت کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ شریعت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام والی ہی شریعت ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے مقام مرتبے کو جب سمجھیں گے اور پھر ان حالات میں قرآن نازل ہوا اور قرآن جب نازل ہوا تو اس کے مخاطب کون لوگ تھے اور پھر یہ قرآن تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے تو کیا حکمتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی شریعت اور آپ کی ملت کا اس انداز میں ذکر کیا گیا آئیے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی زندگی کے مختلف پہلو پر ہم غور کریں اتنا سمجھ لیجیے ابراہیم علیہ کی صلاح السلام کی پوری زندگی امتحانات سے گزرنے کا نام ہے پوری زندگی میں آپ پر آزمائشیں آئیں امتحانات آئے اور ہر امتحان میں آپ نے شاندار کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم علیہ کی سلاۃ کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا اس وقت نمرود بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا یہ بادشاہ اس قدر ظالم و شفاق تھا کہ نہ صرف ظالم تھا بلکہ اس بادشاہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ لوگ میری پوجا کریں مجھے خدا سمجھیں اللہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود بادشاہ کو نہ صرف پوری دنیا کی بادشاہت دی بلکہ بڑی لمبی عمر ہوئی چار سو برس گزر گئے تھے لیکن ابھی تک اسے کبھی بخار نہیں ہوا تھا کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا اس کے باوجود کہ ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر کرتا ان نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اس نے خدا اور الہ ہونے کا دعویٰ کیا ایک رات اس نے خواب دیکھا یہ خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ ظاہر ہوا اور اس قدر روشن ہوا کہ ستاروں چاند اور سورج کی روشنی ان کے سامنے ماند پڑ گئی نجومی اور کاہنوں سے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو ہلا کو برباد کر دے گا اس حکم دیا اس سال جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل کو گرا دیا جائے اور اس سال جو بچے پیدا ہوئے سب کو قتل کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی والدہ کا نام مفسرین نے اور مورخین نے امیلہ لکھا آپ کی والدہ امیلہ امید سے تھیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ اس حمل کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ مرخین فرماتے ہیں کہ آزر آپ کا والد نہیں ہے آزر تو چچا ہے صحیح تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ آزر وہ چچا تھا اور تاریخ جو ہے وہ آپ کے والد تھے معذ لوگوں نے آذر جو ہے تاریخ ہی کا لقب قرار دیا یہ بات محققین کے نزدیک غلط ہے آپ کے والد تاریخ جن کی عمر ایک سو سال ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام ماں کے پیٹ میں تھے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تو آپ کے والد نے شہر کے باہر ایک سرنگ کی کھدائی کی اور بعد نے کہا کہ ایک غار کے اندر آپ نے جگہ بنائی اور جب وضاح حمل کا وقت آیا تو آپ کی والدہ اس سرنگ میں یا غار کے اندر تشریف لے گئیں اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر امتحانات کا دور اس وقت سے ہی شروع ہوا کہ آپ نے ابتدائی زندگی کے کئی سال اسی غار میں گزارے ہیں اور آپ کی والدہ دن میں ایک مرتبہ ہیں آپ کو دودھ پلاتی اور وہ تشریف لے جاتی جب بھی آپ کی والدہ آتی تو وہ دیکھتی ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام جو اس وقت شیرخوار بچے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں چوس رہے ہیں اور ان سے غیبی طور پر دود ظاہر ہو رہا ہے اور آپ اس دودھ کو پی رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام حضرت نلیہ سلاۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں سام جن کی عمر چھ سو برس ہوئی لیکن یہ بات یاد رہے کہ نوح علیہ سلاط وال اور ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے درمیان تقریباً نو پشتوں کا فاصلہ ہے جب آپ اس غار سے نکلے آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم شرک میں بت پرستی میں مبتلا ہے سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے بت بنائے تھے جن کی وہ پوجا کرتے اس کے علاوہ ستاروں کی پوجا کرتے چاند کی پوجا کرتے سورج کی پوجا کرتے بعض لوگ دریاؤں کی پوجا کرتے بعض درختوں کی پوجا کرتے بعض پہاڑوں کی پوجا کرتے آپ نے اپنی قوم کو نصیحتیں فرمائی سورہ انقبوت آیت نمبر سولہ میں ارشاد ہے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو ذالکم خیر اللہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو اور اسی سر انقبود آیت نمبر سترہ میں اشاد ہے ببتغو انس اے میری قوم تم اللہ کے پاس روزی تلاش کرو و بدو اور اس کی عبادت کرو وش قرول ہو اور اسی کا شکر کرو ال ترجون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے آپ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی قوم ستاروں کی پجاری ہے ایک رات آپ نے اپنی قوم کو اس انداز میں نصیحت فرمائی سورہ انام آیت نمبر سیونٹی سکس پلما جن آلے گی لئی لو را کو کبا پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی اور آپ نے ستارے کو دیکھا جس کی قوم پوجا کر رہی تھی ہرا ربی آپ نے قوم سے سوال کیا کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو پلما ا پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا اور وہ نظر آنا بند ہو گیا اول لافرین آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پلم پھر جب آپ نے چاند کو دیکھا اور چاند کے پجاریوں کو دیکھا کہ وہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں باز وہ چاند اس حال میں کہ روشن تھا اولا ہدا ربی آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اس چاند کو میرا رب کہتے ہو فلما افلا پھر جب چاند غائب ہو گیا فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمرہ قوم میں سے ہو جاتا مگر نبی کو اللہ رب العالمین پیدائش سے ہی ہدایت ادا فرماتا ہے وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتے اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی معرفت اور اپنی ذات اور اپنی صفات کا علم اللہ رب العالمین انہیں پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرماتا ہے علما راشم سے بازن پھر جب آپ نے سورج کو روشن دیکھا اور دیکھا کہ سورج کے پجاری سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور احاضا وقبی آپ نے فرمایا اے میری قوم کیا یہ میرا رب ہے اکبر کیا اس لیے اسے میرا رب کہتے ہو کہ یہ ستاروں اور چاند سے بڑا ہے پلما افلت پھر جب وہ سورج ڈوب گیا قلیہ قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم امنی بری ام اما تشریکون جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو اور اللہ کی عبادت میں جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں اللہ وحدہ لا شریح کی عبادت کرنے والا ہوں انی وجہت وجہ تو میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا بل فتح اردا اس رب کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حنیفاً میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا اس حال میں کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں انمن المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں ان نصیتوں کو سن کر اور خاص طور پر جب یہ مشرقین اپنے میلے پر گئے تھے اور آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تو یہ مشرقین بہت غصے میں آئے سور صافات سو آیت نمبر 97 میں ہے لہو کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو اور اس میں لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ الفل جشیم اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو ایک مدت تک پانچ نے فرمایا کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی اس زمانے میں منجنیک ایجاد نہ ہوئی تھی حیزن نامی کسی شخص نے سب سے پہلے لکڑی سے منجنیک بنائی منجنی کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح غلیل سے پتھر پھینکا جاتا ہے تو اس طرح لکڑی کی ایک سمجھ لیجئے مشین ہے جس میں پتھر ڈال کر اگر پھینکا جائے تو وہ دور جا سکے اب وہ آگ اس قدر زیادہ بڑی تھی کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے ایک لکڑی کی اس طرح کی مشین بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر انہوں نے دور سے آپ کو ڈالا اور پھر آپ آگ میں تشریف لے گئے یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے اس مقصد کے لیے ہی بنائی تھی اور یہ سب سے پہلی تھی مورخین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہیزن نامی شخص کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے لا الہ الا انتا اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحان تجھے جی پاکی ہے رب العالمین تو تمام جہان بانوں کا رب ہے لقل حمد تیرے لیے ہی ساری خوبیاں ہیں وہ لقل ملک تیرے لیے ہی ساری بادشاہت ہے لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں پھر جب آپ کو پھینکا گیا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے حسب اللّہ نیام الوکیل مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ کی بہترین کارساز ہے اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ وسلات وسلام یہ کلیمات اس موقع پر ادا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غذبے کے لیے روانہ ہونے لگے اور اس وقت آپ کے ساتھ صرف ستر مسلمان تھے اور کافروں نے بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کی اس موقع پرانے پر مجید فوقان حمید ارشاد پرماتا ہے اللہ الناس ان الناس قد جما لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک کافروں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے تمہارے لیے بخش تم ان سے ڈر جاؤ اور جہاد میں نہ جاؤ فزادهم ایمانا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا حسبن اور وہ بولے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کا ارساز ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہو کر یہ پڑھتے ہوئے جہاد کے لیے گئے اللہ تبارک وطالعہ نے ستر مسلمانوں کا ایسا روپ تاری کر دیا کہ کافر مقابلے سے بھاگ گئے اور بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور پھر مسلمانوں کو ایک تجارتی کافلہ مل گیا انہوں نے اس سے سامان خریدا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اس سامان کو خریدنے والا کوئی اچھا گاہک مل گیا تو وہی سامان بیچ دیا اور ان چند دنوں کے اندر تجارت سے مسلمانوں نے بہت سارا نفع کمایا قرآن مجید فوقان حمید سور علی عمران آیت نمبر 173 اور 174 میں ان باتوں کا ذکر ہے اشاط فرمایا فن قلب و نیا و فضلیں بس مسلمان اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر پلٹے لم یم سس ان انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی و تب ردوان اور وہ اللہ کی رضا مندی کے پیچھے چلے یعنی اللہ کو انہوں نے راضی بھی کر لیا وہ اللہ ہف پدنگ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ سنت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ کرتے ہوئے گئے صحابہ یہ وظیفہ کرتے ہوئے گئے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے اور کوئی نقصان نہ ہوا قرآن مجید وقان حمید کی ان آیتوں میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ بندہ اگر کسی بھی اہم کام کی طرف روانہ ہو اور وہ یہ ورد کرتا ہوا جائے حسب اللہ نعمت وکیل ان اللہ اس کی غیبی امداد کی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام جب آگ میں تشریف لے گئے سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے النا یا نارو کو سلامن اعلیٰ ابراہیم ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سلامن اعلی ابراہیم نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے اور حضرت کابل احبار فرماتے ہیں اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے ساری زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی صرف وہ رستی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ کو بانا گیا تھا یہاں تک کہ آپ کے جسم پر پسینہ تک نہ آیا پھر آپ کوئی ایک دو گھنٹے آگ میں نہ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دکھایا آپ پچاس دن تک اس آگ میں رہے وہ آگ جلتی رکھی اور آپ اس آگ میں ایسے چہل قدمی فرما رہے تھے جیسے باغ میں آپ چہل قدمی فرما رہے ہوں نمرود نے اس کے بعد تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا غلہ بند کر دیا کیونکہ غلے کے گودام اسی کے قبضے میں تھے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور سوچا اب کیا کیا جائے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تو آپ نے دو بوریاں لی اس میں ریت بھری آپ نے یہ خیال کیا کہ گھر والے خالی ہاتھ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے تو ریت کی آپ بوریاں لے کر آئے اور وہ بوریاں آپ نے رکھ دیں اور پھر آپ آرام کرنے کے لیے آپ لیٹ گئے جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کھانا پکا ہوا تیار ہے تو آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آیا حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جو آپ اناج لے کر آئے تھے اسی سے میں نے پکایا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اب یہ معمول تھا کہ آپ باہر سے ریت کی بوریاں بھر کر آتے اور گھر میں آتے ہی وہ غلہ بن جاتی نمرود چار سو سال تک اس کے سر میں درد تک نہ ہوا اور پھر چار سو برس وہ مچھر کے عذاب میں مبتلا ہوا اس طرح نمرود کی عمر آٹھ سو برس ہوئی یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجا اانک نبی کی آمد کے بعد فرشتے نہیں بھیجے جاتے لیکن نمرود کے بعد فرشتہ آیا اور اس نے اس انداز میں گفتگو کی کہ نمرود نے جان لیا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ آیا مگر اس کے باوجود حکومت کے غرور اور تکبر کے باعث اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا مچھر نمرود کے دماغ میں بیٹھ گیا اور چار سو سال تک اسے تکلیف دیتا رہا بعض معدقین نے یہاں تک لکھا جب کوئی اس کے دربار میں آتا فائدہ یہ تھا نمرود کا کہ وہ آ کر اسے سجدہ کرے کوئی بھی درباری آئے تو پہلے نمرود کو سجدہ کرے لیکن اس کے سر میں جو درد تھا اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ جو بھی درباری آتا اس سے وہ کہتا کہ اپنا جوتا میرے سر پر مار اب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ تھی کہ جو جب جوتا اس کے سر پہ پڑتا تو مچھر ڈنک مارنا کافی دیر کے لیے چھوڑ دیتا جو اسے خدا سمجھ رہا ہے سجدہ کرنے سے پہلے نمرود کے سر پر وہ جوتا مارتا لیکن اس کے باوجود جوتے کھانے کے باوجود بھی نمرود کے سر سے غرور و تکبر نہ اترا اور پھر ہر وقت درباری تو موجود نہ تھے تو نمرود نے ایک لڑکا مقرر کیا تھا کہ جو لکڑے کے تختے سے اس کے سر پر ضرب لگاتا جب سر میں درد بہت زیادہ ہو جاتا آخر کار ایک دفعہ ضرب بہت زیادہ زور سے لگی اور نمرود کا بھیجا تو پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ کی سلاۃ وسلام وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے جب آپ کی عمر 87 سال ہوئی ستاسی سال اس وقت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کی ولادت ہوئی اور اس کے تقریبا 14 سال کے بعد جب آپ کی عمر 101 برس ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ سلاۃ وسلام کی ولادت عمر شریف ایک روایت کے مطابق پونے دو سال اور دوسری روایت کے مطابق 200 سال ہوئی حضرت بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر نبے سال تھی اب آپ ذرا تصور میں لائیں ہم یہ تصور کریں ایٹی سیون سال کی عمر میں پہلے بچے کی ولادت ہوئی اب بتائیے حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی ہوں گی پھر جو بچہ ستاسی سال کی عمر میں آئے اس سے کتنی محبت ہوگی اب آپ دودھ پیتے بچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوا کہ انہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام مکے سے بہت دور تھے اور آج کل کے جو فاصلے ہیں اس کے مطابق جدید ریسرچ کے مطابق تقریباً چودہ سو کلو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا جنگلوں میں ویرانوں میں اور حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکئی مکرمہ آئے یہ بالکل ویران ایک جگہ تھی کوئی آبادی نہ تھی پہاڑی علاقہ تھا ریگستانی علاقہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا یہاں یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اس میں خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا اب وہاں پر خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہ تھی بلکہ ایک ٹیلہ تھا تو اس جگہ پر تھا اب سفر کر کے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی, بی حاجرہ کو اس ویران جگہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو ویران ہے تو انہیں روزی عطا فرما یہ آپ نے دعا کی اور جانے لگے بی بی ہاجرہ نے سوال کیا آپ ہمیں اس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ایران علاقے میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نے کوئی جواب نہ دیا بی بی ہاجرہ نے کہا بس اتنا بتا دیں کیا آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں بی بی ہاجرہ نے کہا کہ پھر آپ کا رب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر یہ بات ہر کوئی جانتا ہے صفا مروہ کے درمیان حضرت بی بیہ دوڑی ہیں ان کا دوڑنا ایسا مقبول ہے سور بقرایت نمبر 158 میں ففٹی ایٹ میں من شعائر اللہ و اللہ صفا و مروا کو اللہ کے شاعر اور نشانیوں میں سے قرار دیا گیا زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے یہ چشمہ نکلا نبی کے قدم سے جو پانی نکلا اس پانی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر ما ان وجیل الارض ما او زمزم زمین پر تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے پی تعام و ترمی اس میں بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے وہ شفا و اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے اپنے فرمایا ایک دوسری حدیث سے پاک میں ماؤ زمزم لما شریب لہو زمزم جس نیت سے پیا جائے زمزم اسی کے لئے پھر آپ نے وضاحت فرمائی ان شربتہو تستشفی شفاق اللہ اگر تو زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالی تجھے شفا دے تو اللہ تعالی زمزم پینے کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا وَإِن شربتہو لِشَبَعِكَ اشب آ اگر تو زمزم اس لیے پیئے تیری بھوک مٹ جائے تو زمزم پینے سے بھوک مٹ جائے گی وہ ان شریفت ہوتا اللہ اور اگر تو زمزم پیئے اس لیے کہ پیاز بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ پیاز بھی بجھا دے گا وہ ان شریف تو مستعیبَََََََََََا کلو اور اگر تو زمزم اس لیے پیئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے شیطان کے وار سے بچائے تو اللہ تعالیٰ تجھے شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے گا حضرت عبداللہ بن مبارک ایک موقع پر زمزم ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے اے اللہ یہ زمزم ہے جس کے متعلق تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ جس نیت سے پیا جائے پینے والے کی وہ حاجت پوری ہوگی وہ نیت پوری ہوگی پھر آپ نے کہا اے پروردگار، اے پروردگار، میں اس زمزم کو اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کی پیاس سے نے پیا حضرت عبداللہ بن عباس جب زمزم شریف پیتے تب اس طرح دعا, دعا کرتے ورزقا واسعا نہ من کل واسیاؤں اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والا علم وسیع رسق اور ہر بیماری سے شفا میں مانگتا ہوں اب اصل میں یہ جو پسی منظر بیان کیا گیا اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ ہمیں اس موضوع پر آنا ہے کہ مکئی مکرمہ کی آبادی کیسے بنی حضرت ابراہیم علیہ اللہ تو السلام حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی حاضرہ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے زمزم پیدا ہوا ایک کافلہ قبیلہ کا کافلا کہیں دور سے گزر رہا تھا اس نے فضا میں پرندے اڑتے ہوئے دیکھے خیال کیا کہ یہاں پر پانی ضرور ہوگا یہ آئے تو دیکھا کہ اس زمزم کے کنویں کے پاس چشمے کے پاس حضرت بی بی حاضرہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر تشریف فرما ہے تو اس قبیلے کے لوگوں نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر بیٹھ جائیں اور یہیں پر ہم سکونت اختیار کریں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دی لیکن فرمایا کہ تمہیں اس کا پانی استعمال کرنے کا تو اختیار ہوگا لیکن یہ چشمہ میری ملکیت میں ہوگا تو اس قبیلے والوں نے اس بات کو تسلیم کیا پھر آہستہ آہستہ یہ آبادی بڑھتی گئی اور پھر اہل مکہ اسی آبادی سے تعلق رکھتے تھے حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے اسی قبیلے میں نکاح فرمایا اور جب قرآن نازل ہوا اس وقت مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے وہ اسی آبادی سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ وسلام کی اولاد قبیلہ جرحم سے تعلق رکھتے تھے اب چونکہ یہ قبیلہ جرحم اور اسماعیل علیہ اللہ کی اولاد سے تھے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور شریعت پر تھے فار مکہ لیکن پھر ان کے اندر کس طور پر بگاڑا آیا اس کا ذکر ہم سنیں گے ان کے خیالات میں اور ان کے تصورات میں بگاڑ اس طور پر آیا کہ آہستہ آہستہ وہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیمات کو فراموش کرتے گئے جو وہ عبادتیں تھیں ان عبادتوں کو انہوں نے رسم سمجھ لیا وہ رسم کے طور پر عادت کے طور پر وہ تو باقی رہی لیکن وہ عبادت کی روح عبادت کی وجہ اس کی لوجک اس کے پیچھے جو ایک نظام ہے یہ عبادت کیوں فرض کی گئی وہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں سے مٹ چکی تھیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان عبادتوں کو رسم یا میلہ سمجھ لیا اور پھر اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں غلط ملا دی اور ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا مثال کے طور پر قربانی کو لیجئے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی سنت اور ان کی یاد میں منائی جاتی ہے قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے قربانی یہ درس دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے گردنوں کو جھکا لیا اللہ کا حکم ہوا بیٹا ذبح کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھے اللہ کی راہ میں پیش ہونے کا حکم ہے آپ اس کے لیے تیار ہو گئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری پھینک دی اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھی تو پیٹا تو ذبح نہ ہوا بلکہ جنتی مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو چکا تھا لیکن یہاں پر درس یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام نے تو اپنا کام پورا کر دیا آپ نے تو اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیا اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے اب جب ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی اس واقعے کو یاد دلاتی ہے اور ہمیں یہ قربانی درست دیتی ہے کہ اے قربانی کرنے والوں جب تم قربانی کرو تو اس واقعے کو یاد کرو اور یہ عزم کرو کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ قربانی کا درس ہے لیکن مشرقی مکہ ان میں قربانی رسم کے طور پر باقی رہی ہے ایک تفریح ایک میلہ انجوائے پکنک اس طرح کا ذہن تو بن گیا لیکن قربانی کا وہ تصور باقی نہ رہا جو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب چیز کر لی بڑی عجیب و غریب ایک طرف تو وہ کہتے کہ ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے ہم خانہ کعبہ کی تعزین کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتے جب جانور ذبا کرتے اس کے بعد امام جلال الدین سیوتی اور شافئی علیہ ان کے بارے میں اشاد فرماتے ہیں انب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اولا آپ نے فرمایا کانن مشرق جب مشرکین جانور کو ذبا کرتے استقبل الکبتا بمای تو جانور کا خون اٹھا کر خان کعبہ کے پاس جاتے اور دوسری روایت میں ہے کہ خون کے ساتھ ساتھ گوش بھی اٹھا کر جاتے ان د با نقول کہ پھر اس خون کو اس خانے کعبہ کی دیواروں پر چھڑکتے اور گوشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے ہم نے آج کی نشست کا عنوان رکھا دیوار کعبہ اور خون کے نشان یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ مشرقین ایسی حرکت کرتے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو خون کے نشانات سے بھر دیتے اور پھر وہ کیا سمجھتے وہ یہ سمجھتے کہ ہماری قربانی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی کہ جب ہم یہ خون خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگائیں گے تو خون جب خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچے گا یا گوشت سے ہم خانہ کعبہ کو گندہ کر دیں گے آلودہ کر دیں گے سمجھتے کہ اب یہ خون اور گوشت اللہ کے پاس پہنچ گیا سور آیت نمبر 37 کو نازل کیا گیا جب اسلام آیا زمانے جاہلیت کی ان غلط رسموں کو اور غلط باتوں کو ختم کیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن ولا قربانی کے گوشت اور قربانی کے خون ہرگز اللہ کے پاس نہیں پہنچتے وَلَكِي يَنَالُهُ التقوى <مِنكُم> ہاں تمہارا تقوا اخلاص پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے مطلب یہ کہ تم شریعت کے حکم کے مطابق شریعت کے قوانین کے مطابق جانور ذبا کرو اور جب تم اللہ کی رضا کے لیے کر رکھے ہو تو تمہاری نیت تمہارا اخلاص تمہارا تقوا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تاکہ یہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا اس کی دیواروں کو آلودہ کر دینا گندا کر دینا اور پھر اسے عبادت اور ثواب سمجھنا یا اچھا سمجھنا یہ انتہائی نادانی ہے تو دیوار کعبہ اور خون کے نشان یہ عنوان رکھا گیا اور مشرقین کی اس جہالت کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے یہ سیکھنا ہے کہ بسا اوقات بعض کام غلط ہوتے ہیں لیکن انسان جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتا ہے بسا اوقات گناہ کے کاموں کو انسان نیکی سمجھ لیتا ہے ثواب سمجھ لیتا ہے بسا اوقات انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے جب تک قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا ہم ان جہالتوں سے نہیں نکل سکتے بسا اوقات انسان ضروری چیز پر توجہ نہیں دیتا بسا اوقات وہ عبادتوں کو رسم رواج فیشن تفریح پکنک انجوائے کا ذریعہ بنا لیتا ہے عبادت کی روح عبادت کی لاجک اس کا کانسیپٹ اس کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت بظاہر کر رہا ہوتا ہے لیکن عبادت کی وہ برکتیں اسے نہیں ملتی جو ملنی چاہیے اب ہم ہمارا محاسبہ کرنے سے پہلے مزید زمانے جاہلیت کی جاہلیت کے متعلق سنیں گے کیسے ان کے نظریات بگڑ گئے اصلاً ایک طرف تو وہ کہتے کہ مسجد الحرام کی ہم تعظیم کرتے ہیں ہم حج کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں انہوں نے مسجد الحرام کی تعظیم جسے کہا وہ تعظیم نہیں در حقیقت بے حرمتی ہے اور حج ایک تجارتی ٹور بزنس ٹور تھا ان کا ایک میلہ تھا وہ تفریح اور انجوائے کا ذریعہ بنا چکے تھے حج کے اندر کوئی بھی رکن انہوں نے صحیح طور پر باقی نہ رکھا سب کو بگاڑ کر رکھ دیا اب وہ حج ان کے لیے ایک رسم اور ایک عادت بن گئی تھی ایک وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بن گئی تھی کیوں سمجھ لیجیے ایک نمائش کہ جس طرح بزنس کی نمائش ہوتی ہے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو اس طرح انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تھا سورہ انفال آیت نمبر پینتیس میں ہے کانا سولا اللہ مکاؤ تسیا بیت اللہ شریف کے پاس یہ جسے نماز کہتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں جسے یہ حج کہتے ہیں ان کی بگاڑ کی حالت دیکھیں قرآن فرماتے مکاؤں و تصدیہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں سیٹیاں مار رہے ہیں اور تالیاں مار رہے ہیں نوز بلّہ ظالم اور اسے وہ عبادت سمجھ رہے ہیں اسے اچھا کام سمجھ رہے ہیں آج بھی ایسے نادان لوگ ہیں کسی نے مجھے بتایا کہ جناب صاحب ہیں وہ جب تقریر کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ ٹریپنگ کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے سب زور زور سے تالیاں مارتے ہیں سیٹیاں مارتے ہیں بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے کئی ہندو مسلمان ہو گئے عورتیں بیٹھی ہیں ساڑیاں پہن کر آپ بتائیے کیا اسلام کا حلیہ ہم اپنے ہاتھوں سے بگاڑ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا یہ ذریعہ بتایا کہ ہم سیٹیاں ماریں تالیاں ماریں بے پردہ عورتوں کے سامنے بے پردہ بیٹھ جائیں اور ہم سمجھے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں کل بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سیٹیاں ماری اور تالیاں مار کر کتنوں کو مسلمان کیا بلکہ کل بروز قیامت یہ پوچھا جائے گا کہ شریعت پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا نہ کی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ننگے ہو کر کرتے مکمل کا مل ننگے ہو کر مرد دن میں کرتے اور عورتیں رات میں کرتے ان کا تصور یہ ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں اور لباس کا حجاب کیوں رکھیں اس کو وہ اچھا سمجھتے پرانی مجید سوخان حمید نے سوریا میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی چھبیس وریشا اے بنی آدم اشک ہم نے تم پر لباس اتارا یہ تمہاری شرم گاؤں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے اور پھر یہ گندے کام کرتے سیٹیاں مارتے تالیاں مارتے ننگے ہو کر طواف کرتے بے حیائی کے کام کرتے وا فعلو فاشی جب بھی وہ بے حی کا کام کرتے قالو و جدنا علیہ تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتا ہوا پایا وال امرانہ بہار اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا تو وجوہات بنیادی تھیں ایک تو یہ کہ ہمارے آب و اجداد کے رسم و رواج کے ہم پیروی کریں گے چاہے وہ رسم و رواج وہ ان کا تمدن شریعت کے خلاف ہو انہیں اس کی پروانہ اور دوسری بنیادی وجہ جو خرابی کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ کہتے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا قل اے محبوب آپ فرمائیے ان اللہ لا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا تالیاں مارنا سیٹیاں مارنا بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ جانا اور شریعت کو بالکل پراموش کر کے یہ سمجھنا کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا مالا تالم کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے اور جہاں تک آبا و اجداد کی پیروی کا تعلق ہے اگر آبا و اجداد نیک صالح اللہ کے ولی ہوں تو یقیناً وہ شریعت پر چلنے والے ہوں گے ان کی پیروی شریعت کی پیروی ہے لیکن اگر آبا و اجداد شریعت کے پیروکار نہ نہیں ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں تو رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے یا بنی آدم خود زینتکم اے بنی آدم تم اپنی زینت کو اختیار کرو ان دا کلی مسجدیں جب بھی نماز کے لیے جاؤ مسجد میں جاؤ تو لباس پہن کر جاؤ اور ایسی حرکتیں نہ کرو اعلی حضرت امام سنت کے خلیفہ صدر العبادل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰ تفسیر خزائین العرفان میں فرماتے ہیں کہ بنی عامر کے لوگ زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت کم کر دیتے تھے گوشت چکنائی تو بالکل وہ کھتے ہی نہیں تھے اور اس کو حج کی تعظیم اور حج کا حصہ سمجھتے تھے قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا وہ کلو و شقبو کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو حرام سے بچو اصل چیزیں حرام سے بچنا اصل چیزیں گناہ سے بچنا اچھا کھا سکتے ہیں اچھا پہن سکتے ہیں اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں شریعت میں کوئی یہ حرام چیزیں نہیں ہاں لالچ سے انسان بچے حرام سے بچے گناہ سے بچے انہو لا يحب پیشک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نے فرمایا یہاں اسراف سے مراد ہے حرام کھانے پینے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں جو چاہے پہن جو چاہے بس اسراف حرام اور تکبر سے بچتا رہے اصل یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان میں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ یہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے قریش کے لوگ ساری قوم مینا سے عرفات جاتی یہ مینا سے مزلفا آ کر بیٹھ جاتے اور پھر جب لوگ عرفات سے واپس آتے اور لوگ مزدلفہ آتے تو ان کے ساتھ پھر مزدلفہ سے منا آ جاتے یا عرفات جاتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہم تو عرب میں سب سے اعلیٰ خاندان ہیں تو ہمارے اندر امتیاز ہونا چاہیے ہمیں عرفات جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سورہ بقرہ عید نمبر ایک سو ننانوے میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی پھر انہوں نے حج کو جیسا کہ ہم نے سنا ایک میلے کی شکل دی تھی تو یہ پورے حج کے سفر میں بزنس کرتے گپ کرتے اور وہ لڑائی جھگڑا کرتے اصوک کرتے گناہ کرتے بے گیائی کے کام کرتے اور اس کے اندر خاص طور پر ان کا یہ معمول تھا جب وہ سارے کام سے فارغ ہو جاتے تو عرب کے جاگل لوگ خانہ کعبہ کے پاس آ کر وہ اپنے خاندان کی بڑائی اور فخر بیان کرتے قرآن مجیب فقان حمید سور بقرہ آیت نمبر دو سو میں اس کا ذکر ہے کہ ان کا معمول یہ تھا جب وہ حج سے فارغ ہوتے یا حج کے لیے جاتے تو پورے سفر میں اللہ تعالی سے صرف دنیا دنیا دنیا ہی مانگتے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ہی میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی اور فرما صرف دنیا کا سوال کرنے والے یقینا نادان ہیں اقل مند وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتی فی پھر دنیا حسنا وفی پھر حسنا اے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے یہ ساری برائیاں ان لوگوں میں موجود تھیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بعض چیزیں اپنی طرف سے ایسی غلط بنائی تھیں جو بڑی عجیب و غریب تھیں مثلا شر بقرہ آیت نمبر 189 میں اس بات کا ذکر ہے یہ جب حج کے لیے جاتے اور جب واپس آتے تو یہ سمجھتے تھے کہ دروازے سے داخل ہونا بہت بڑا گناہ ہے اور نیکی یہ ہے حج کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ گھر کے پیچھے سے دیوار پر چھلانگ لگا کر وہ اندر داخل ہو۔ قران مجید فقان حمید نے فرمایا ولیس البر بان تاتل بیوتا من ظہریا گھر کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے ولکن البر من اتقا ہاں نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے واطلب البيوتا من ابوابها اپنے گھر کے دروازوں سے آؤ بد تک اللہ اور اللہ سے ڈرو اصل چیز ہے شریعت کی پابندی اس کے علاوہ یہ لوگ بیوہ کو منحوس سمجھتے اس کو دوسرا نکاح نہ کرنے دیتے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیتے اسے نہ کپڑا بدلنے کی اجازت نہ نہانے کی اجازت اسی میں اسے کیڑے لگ جاتے وہ بیمار ہو جاتی اور مر جاتی قرآن مجید فقان حمید نے پہلے تو ایک سال کی عدت مقرر فرمائی اور پھر چار مہینے اور دس دن کی عزت مقرر فرمائی لیکن اس عزت کے دوران اس کے لیے نہانے کی اجازت ہے کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت ہے اس عزت کے دوران وہ آسمان کو دیکھ سکتی ہے اب ہمارے یہاں بھی بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں عزت کے بارے میں بڑی بوڑھیوں سے آپ باتیں سنیں تو شریعت کے خلاف کئی باتیں مشہور ہیں جناب آئینہ نہیں دیکھ سکتی آسمان نہیں دیکھ سکتی یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی شریعت کو تو دیکھیں کیا شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں جب شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو اپنی طرف سے کسی جائز چیز کو حرام کہنا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو زمانے جاہلیت کی بہت ساری باتیں دین سے دوری کی وجہ سے اب ہم میں سراہیت کرتی جا رہی ہیں حج عمرہ قربانی صدقہ خیرات زکات ان کو کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے عبادت کا تصور مٹا کر اب نمود و نمائش اور دکھلاوے کا سبب بنا لیا لیکن ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ نہیں کرنی چاہیے دکھلاوا ریاکاری کا تعلق دل سے ہے لیکن ہم جو سن رہے ہیں ہم اپنا محاسوہ کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حج پر جاتے ہیں کہ عمرے پر جاتے ہیں زکات دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں ہمیں لوگوں کو بتانے میں خوشی محسوس ہوتی ہو اور لوگ جب ہماری واہ کرتے ہوں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہوں کہ جناب لوگوں کو ہماری مالی پوزیشن اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے اور پھر کسی سال ہم عمرے پر نہ جا سکیں تو پریشان ہو جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جناب ان کی مالی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے کہ اس سال جون جولائی میں اپنے بچوں کو عمرے پر لے کر نہیں گئے اگر یہ سوچ بن گئی تو بتائیے عمرے کا کانسیپٹ ختم ہوا کہ نہیں اس کی روح تو ختم ہو گئی کہ اصل جو روح ہے وہ کیا ہے وہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو تو یہ تو اللہ کے لیے ہے اس میں لوگوں کو دکھانا یا اپنی واہ واہ مقصود ہونا تو یہ تو اس کی روح کو ختم کرنا ہے آپ بتائیے کیا آج ہمارے معاشرے میں بیوہ کو منوس نہیں سمجھا جاتا بعض ایسے مسلمان ہیں وہ اس قدر منوج سمجھتے ہیں کہ کسی کی شادی ہو تو بیوہ کو پھول کا ہار نہیں پہنانے دیتے یہاں تک ایک نے بتایا کہ ان کی شادی ہوئی ان کی ماں پھول کا ہار لے کر بیٹے کے گلے میں ڈالنے کے لیے آئی تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں بیوہ ہے اس کو ہم نہیں ڈالنے دیں گے تو وہ لڑکا ذرا سمجھدار تھا دیندار تھا اس نے کہا کہ اگر میری ماں کو تم میرے گلے میں پھول کا ہار نہیں ڈالنے دو گی تو میں نکاح کے لیے نہیں جاؤں گا ارے یہ کیسی بات ہے تم میری ماں کو کہ وہ بیوہ اس لیے منحوس سمجھتے ہو یہ ہندوانہ سوچ ہے زمانے جاہلیت کی سوچیں ہیں اس کے علاوہ پیٹی کی پیدائش پر غمگین ہوتے خوشی کا اظہار نہ کرتے آج کئی ایسے مسلمان نہیں بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں منوس سمجھتے ہیں بلکہ جس کے یہاں بیٹیاں مسلسل ہوں اس عورت کو منوس سمجھتے ہیں یہ ہندوانہ سوچ ہیں سمانہ جاہلیت کی سوچیں ہیں کیا ہم صرف دنیا ہی کی دعائیں نہیں کرتے ہمیں آخرت کی بسا وقت فکر بھی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نہ فرد ہیں نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں وہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہوتی ہیں لیکن فرائض اور واجبات کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو مسجد میں سیٹیاں اور تالیاں مارتے کیا ہمارے موبائل فون میں گانے نہیں بج رہے ہوتے کیا مسجد کے اندر ہمارے موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون نہیں بج رہی ہوتی کیا یہ عمرہ کرنے والے حج کرنے والے موبائل فون کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد وہ تو تالیاں مارتے اور سیٹیاں مارتے اور یہاں تو باقاعدہ فلمی گانے بج رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ نوزب اللہ سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باس چیزیں حرام ہیں گناہ ہیں وہ کام کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں جناب ہم نے تو بڑی نیکی کا کام کر لی مسئلہ اب آپ بتائیں فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا کوئی اچھی بات ہے حرام ہے گناہ ہے آپ کو ایسے نادان لوگ بھی شاید ملے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے تو رنگین ٹی وی لیا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو ہم نے اپنی غریب ماسی کو دے دیا تاکہ اس کے بچے فلم اے ڈرامے دیکھنے کے لیے باہر نہ جائیں اور پھر اس کے اندر پھر مزید نا وہ جوان بچیاں ہو گئی ہیں کسی کے دوسرے کے گھر پہ جائیں گی کتنی بری بات ہے بس اللہ تعالیٰ ہماری اس نے کیوں قبول فرمایا نوزال اب بتائیے فلم ڈرامے دیکھنے کے لیے آپ نے ٹی وی دے کر کون سا نیکی کا کام کیا ہے گناہ میں تعاون کیا ہے اس میں پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہمارے اس صدقے کو نیکی قبول فرمائے نعوذ باللہ اللہ ظالے سوچے تو صحیح ہمیں کیا ہو گیا ایسے بھی نادان ہے کہ اداکار فنکار گلوکار کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ ملک و قوم کے بڑے خادم ہیں محرم کے اندر ایسے بھی نادان ہیں جو تازیہ بناتے ہیں اور شرعی مسئلہ جو ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا عالی حضرت امام سن امام احمد رضا علیہ بیان کردہ مسائل کی روشنی میں موجودہ تازیہ داری ہے موجودہ جو تازیہ کا اسٹائل ہے انداز ہے جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے تازیہ بنانا حرام ہے دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے اس پر منت چڑھانا حرام ہے بلکہ اگر منت مان لی کہ میں تعزیے پر اپنی منت چڑھاؤں گی تو اس منت کو پورا نہ کیا جائے لیکن کئی ایسے نادان لوگ ہیں کہ اسے ثواب سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے اور اسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بدعت قرار دیا اگر یہ حالت ہے علم نہیں ہے بلکہ ایسے موقعوں پر خورافات کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد منا رہے ہیں کیا امام حسین نے اس طرح کی خرافات کی ہیں تو امام حسین کا جو درس ہے وہ تو اسلام کے لیے قربانی دینے کا درس ہے لوگ ایسے بھی ہیں کسی کی شادی میں بڑے فخر سے کہیں گے جناب ہم تو الا کی شادی میں کام آئے ہم نے تو رشتہ داری نبھائی ہے سارے فنکشن میں شرکت بھی کی اور تعاون بھی کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں فخریا کہہ رہے ہیں اسے اچھا سمجھ رہے ہیں اب ان سے کوئی پوچھے جو ناچ گانے کا فنکشن تھا جس میں رقص ہو رہا تھا ڈانس ہو رہا تھا اس میں بھی آپ نے شرکت کی اس میں بھی تعاون کیا تو کہتے ہیں جناب کیا کریں رشتے داری نبھانے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا حالانکہ بتائیے اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالی نے رشتے داری نبھانے کا حکم دیا ہے لیکن حرام میں تعاون کرنے کا حکم نہیں دیا گناہ میں تعاون کرنے سے منع کیا گیا ناچ گانے کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتے ایسے غلط پروگرام میں تعاون نہیں کر سکتے لو, حرام کام بھی کر رہے ہیں اور اسے اچھا سمجھ رہے ہیں بلکہ اب تو نعوذ باللہ نوزال روشن خیالی وسط نظری ماڈرن ہونا اور نا جانے کیا کیا تصورات بنا کر اب تو کئی حرام چیزوں کو جائز اور حلال سمجھنے لگے ہیں انسان گناہ کو گناہ سمجھے لیکن جس طرح مشرقین وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ قرآن مجید فقان حمید نے جگہ جگہ بیان کیا کہ مشرقین اس لیے گمراہ ہوئے کہ یہ گناہوں کو اچھا سمجھتے تھے تو آج مسلمانوں کا یہ کہ وہ کئی غلط کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں مدار شریف پر کوئی بندہ جائے سبحان اللہ اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہو تاتیہ پڑھے شریعت کے مطابق حاضری دے لیکن نعوذ باللہ نوز بلّال اگر سجدہ کرے سجدہ کرنا حرام گناہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام مگر ایسے بھی نادان ہے وہ مزار پر اگر سجدہ کر رہے ہوں اور ہم انہیں سمجھائیں تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں توبہ بازر اللہ اعلیٰ حد الدیمام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی اور آپ نے فرمایا سجدہ عبادت کا ہو کہ سجدہ تعظیمی ہو ہماری شریعت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کو حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہاں پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ مخلوق کے لیے جائز تھا لیکن عبادت کا سجدہ شرک اور حرام تھا لیکن ہماری شریعت میں عبادت کی نیت سے سجدہ کرے کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے تو مشرک ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے جسے تعظیمی سجدہ کہتے ہیں یہ بھی حرام اور گناہی قبیلا ہے مزار کا طواف کرنا ظالے جس طرح کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے کوئی مزار کا طواف شروع کر دے یہ بھی حرام اس طرح اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ناجائز رسومات پھر اس بھی نادار ہے کہ وہ شادی میں تعاون کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالی نے ہم سے کام لے لی الحمدللہ ہم نے فلاں کی شادی میں تعاون کیا زکوٰۃ کی مد میں سے پچاس ہزار روپے اس کو دے دی سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے پچاس ہزار روپے دیے ہیں اس نے شادی دھوم دھام سے کرنے کے لیے لاکھ روپے مانگ مانگے جمع کیے ہیں اب جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہو وہ زکات لے ہی نہیں سکتا کیونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہو تو ایسا شخص زکات لے ہی نہیں سکتا لیکن ہم پھر بھی زکات دے رہے ہیں ہماری زکات بھی نہیں ہوئی ایسے شخص کو زکات دینا جائز بھی نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں جناب یہ تو ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا مسجد میں کوئی شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر زور زور سے رونا شروع کر دیا اور جناب سوال کر دیا ہمیں رحم آ گیا ہم باہر نکلے ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں جناب کوئی دیکھے نہیں ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں بس چھپا کے دینا چاہتے ہیں ہم نے جیب سے نوٹ نکالی وہ جناب مٹھی میں رکھی اور بڑا نیک اپنے آپ کو سمجھ کر ہم نے اس کے ہاتھ میں چو کی نوٹ رکھ دی پچاس کی نوٹ رکھ دی اور اپنے دل کو بڑا مطمئن اور ہلکا محسوس کرتے ہوئے گھر پر آئے ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے حالانکہ مسجد میں جو اس طرح سوال کرے اس کو دینا حرام ہے مسجد میں جب سوال کرنا حرام ہے تو ایسے شخص کا تعاون کرنا اس کو سوال پر ابھارنا ہے اس کو سوال کرنے کا عادی بنانا ہے تو مسجد بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے مسجد کے اندر جس نے سوال کیا اسے دینا منع ہے لیکن ہم اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں کوئی عورت حج پر یا عمرے پر جانے کی بڑی شوقین تھی ہم نے کہا جناب ہم تو سب کے کام آتے ہیں لہذا ہم نے کیا, کیا کیا ہم محرم تو نہیں ہیں مگر اب لکھ لیا منہ بولی بہن بنا لیا اور ہم نے لکھ دیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے اب آپ سوچیں کہ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت سفر پر وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی تو منہ بولا بھائی یا منہ بولی بہن بننے سے وہ بہن تو نہیں بنتی وہ محرم تو نہیں ہے اب اسے آپ حج پہ لے جا رہے ہیں یا عمرے پہ لے جا رہے ہیں ہر ہر قدم پر اس کے لیے بھی گناہ لکھا جا رہا ہے اور آپ کے لیے بھی گناہ لکھا جا رہا ہے اور اسے آپ نیکی سمجھ رہے ہیں اسی طرح بعد ایسے حاجی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے جاتے ہیں عمرے پہ لے جاتے ہیں محرم ان کے ساتھ نہیں ہوتے جسے ہماری اس طرح میں کہتے ہیں جعلی محرم بنا دیتے ہیں کسی کو چچا بنا دیتے ہیں کسی کو جناب یہ مامو ہے اور اس طرح وہ عورت سوچے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے جس در پر حاضر ہو رہی ہے گناہ کر کے حاضر ہونا کیا اسے زیب دیتا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب میں داڑھی شریف نہیں رکھوں گا تو کیوں نہیں رکھیں اس لیے کہ داڑھی شریف رکھ لی اور پھر شیطان نے اگر بہکا دیا اور میں نے کاٹ لی تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کوئی یہ سمجھتے ہیں داڑھی شریف رکھ کر پھر کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے ویسے کاٹنے میں کوئی عرض نہیں حالانکہ داڑھی شریف ہر صورت میں منڈوانا یہ حرام لیکن شیطان نے اس طرح سوچ بنا دی اب وہ اس خطرے کے بعد داڑی شریف رکھتے ہی نہیں آج تو ایسے ہیں ارے بھائی دین میں گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اتنا گہرا جاؤ گے پھنسو گے اس لیے ڈیپ نہیں جانا یہاں تک کہ ایک ہمارے بھائی ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو تحفتاں دیتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں کیسے دیں تو کیسٹ وہ دیکھ کر کہتے ہیں نہیں بابا نے ہم کیسٹ ہاتھ میں نہیں لیں کیونکہ اگر کیسے سنی تو پھر عمل کرنا پڑے گا اور کیسٹ سن کر عمل نہیں کیا تو بہت بڑا گنہ ارے بھائی آپ کیسٹ سن کر عمل نہ کریں تب بھی گناہ ہے اور نہ سن کر عمل نہ کریں تب بھی گناہ طلب العلم فریدت نالیا کلی مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے بلکہ اگر علم نہ ہو تو دو گناہ ہیں ایک تو گناہ کرنے کا گناہ ہے اور دوسرا نہ سیکھنے کا گناہ ہے لیکن یہاں پر جو بھائی کیسٹ دیتے ہیں ان سے گزارش ہے وہ بھی مایوس نہ ہو وہ جب دیکھیں کہ اس پر شیطان نے حملہ کیا شیطان غالب آ گیا تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو ہم شیطان سے اس طرح مقابلہ کریں کہ فی الحال کیسے لے لیں اور کہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں سننی تو میں رکھ لیتا ہوں واپس پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ان کا موڈ دیکھیں تو پیار محبت سے عرض کریں کہ بھائی آپ نے اس وقت تو منع کر دی تھی اب لے کر سن تو لیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا قرآن ادیس کی باتیں ہیں پھر وہ منع کر پھر رکھ لیں پھر دوبارہ بعد میں کوشش کریں ان شاء کوشش کرتے رہیں گے اور ان شا اللہ تعالی قرآن و حدیث کو عام کریں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سوال کرو گے تو پھنسو گے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے مفتی کے پاس نہیں جانا عالم کے پاس نہیں جانا دیکھو بنی اسرائیل والوں نے جب سوال کیے تو پھنسے تھے نا پرمائے گائے ذبح کرو انہوں نے سوالات کیے تو پھر کتنی مہنگی گائے انہیں ذبح کرنی پڑی غلط فہمی ہے انبیاء سے سوال کرنا زیادہ سوال کرنا منع ہے اس لیے کہ نبی جو حکم ہوتا ہے وہ پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں باقی مفتی اور عالم سے جتنے بھی سوال کریں شریعت تو اس پہ نازل نہیں ہوتی جو شریعت ہے وہ وہی بیان کرے اب جتنے سوال کریں گے وہ سوال کرنے سے شریعت کا حکم تو چینج نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے سوال نہ کیا اور ہم گناہ کرتے رہے غلطی کرتے رہے تو کل روز قیامت ہم گرفت سے نہیں بچ سکتے ہم یہ کہیں جناب ہمیں معلوم نہیں تھا یہ جان چھوڑانے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں جی جناب موسیقی تو روح کی غذا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند کیا قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کے موقع پر بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا جس میں وسط ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی کس پر واجب ہے کہ جو شخص عید کے ان تین دنوں میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی مالیت اس سامان کا مالک ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے عید کے ان تین دنوں میں چاہے ایک لمحے کے لیے چاہے کچھ وقت کے لیے ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی مالیت یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان کا وہ مالک ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے اب گھر کے دس افراد ہیں اور دس میں سے سات افراد ایسے ہیں کہ جو ایسی مالیت رکھتے ہیں تو پھر ساتوں پر قربانی واجب ہے اب اگر آپ ایک بکرا لے کر آئیں اور آپ کہیں یہ پورے گھر کے لیے ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا بلکہ اس بکرے کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکرے کی قربانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک شخص کی طرف سے ہو جب بکرا ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے قربان کیا جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی اب مسئلہ یہ ہے سات افراد پر قربانی واجب ہے چاہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے عورت ہے مرد ہے جتنے بھی بالغ ہیں اور ان کے پاس اتنی مالیت ہے تو پھر ان پر قربانی واجب ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی بکرا لائے آپ گائے کی حصے داری میں حصہ ڈال سکتے ہیں سب مل کر ایک گائے لے سکتے ہیں لیکن ایک حصہ یا ایک قربانی کرنا ہر ایک پر لازم ہے اس موقع پہ بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں جناب قربانی تو ماشاءاللہ لوگ بہت سارے کرتے ہیں ہم نے یہ رقم کسی غریب کو صدقہ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یومر خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے اور جس پہ قربانی واجب ہے چاہے وہ زمین بھر سونا صدقہ کر دے پھر بھی قربانی کا واجب اس پر واجب رہے گا آپ قربانی بھی کریں اور پھر جتنا صدقہ کرنا ہے وہ صدقہ کرتے رہے اسی طرح جب جانور کسائی ذبا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ذبح کرنے کے بعد جب وہ گلے پر چھری پھیر دیتا ہے پھر وہ جانور کے قریب جاتا ہے اور سینے کی طرف وہ اس جانور کی کھال کو چیرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ چھری جانور کے جسم میں دل کی جانب میں داخل کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل میں چھری کو گھونپ دیتا ہے جسے کسائی کی اصطلاح میں نہرا کہتے ہیں اور کسائی کی لوجک یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم کریں گے تو جانور جلدی ٹھنڈا ہوگا اور نہیں کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی وہ تڑپتا رہے حالانکہ شرعی طور پر یہ نہرا کرنا یہ حرام اور گناہ ہے لیکن کسائی کو سمجھائے تو کسائی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اسے جانور جلدی ٹھنڈا کرنا ہے اور پھر دوسرے جانور کی طرف جانا ہے چھڑی مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کر دیا تو پھر چھوڑ دیں جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال کو چیرا نہیں جا سکتا اور اس کے دل میں چھرا نہیں مارا جا سکتا ایک تو طریقہ یہ تھا جسے جس ہم نے کہا نہرا دوسرا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جیسے گلے پر چھری پھیری تو آپ ذرا غور کیجئے گا یہ عمل ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے کچھ دیر نہیں لگتی لیکن یہ بھی حرام ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں سیدھا کر کے گلے کے اندر چھری کو گھونپتے ہیں اور گھونپنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے وہ چھری کو یوں گھماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چھری کو گھومنے کے بعد اس چھری کی نوک کو جانور کی جو گردن ہے اور پیچھے سے جو ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے ریڑھ کی ہڈی پر مارتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے جو مغز گزر رہا جسے حرام مغز کہتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں جب حرام مغز وہ کٹ جاتا ہے تو جانور کا دماغ جو ہے اس کا رابطہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے جب دماغ کا رابطہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو جسم جلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ بھی حرام ہے تو جب جانور وہ قصائی زبا کر رہا ہوگا اس وقت آپ اسے یہ کہیں گے تو وہ سننے کو تیار نہ نہیں ہوگا پہلے سے یہ بات طے کریں کہ جناب نہ تو آپ نہرا کریں گے نہ کوڈی کریں گے اسے یہ کوڈی کہتے ہیں وہ گلے کے اندر چھری گھونک کر رام مگض کے کاٹنے کو کوڈی کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دونوں آپ کام نہیں کریں گے آپ صرف چار رگے کاٹ کر آپ ہٹ جائیں گے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں چار رگے کٹ جائیں یا چار کا اکثر کٹ یا تین رگے کٹ جائیں تو جانور صحیح ذبح ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں جب جانور ذبح کریں تو بسم اللہ یا اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور مردار ہو جائے گا قربانی نہ نہیں ہوگی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت ہے کہ دل میں اللہ کا نام لے لی یاد تو ہے لیکن دل میں لے لیا اس نے خیال کیا کہ جناب دل میں لینا کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہے زبان سے اللہ کا نام لینا ضروری ہے اتنی آواز سے کہ اس کی کان سنیں اسی طرح چھری پر اگر ایک سے زائد افراد نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ سب مل کر ذبح کر رہے ہیں تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جانور کے مالک حضرات جو ہوتے ہیں وہ شوقیہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑ تو لیتے ہیں لیکن وہ زبا نہیں کر سکتے اب اس نے اللہ کا نام تو لیا اب وہ زبا نہیں کر سکا کسائی نے چھری پکڑی اب وہ قصائی ذبہ کر رہا تو قصائی پر اللہ کا نام لینا کیا ہو گیا ضروری ہو گیا لیکن قصائی یہ خیال کرے کہ اس نے تو لے لیا مجھے لینے کی ضرورت نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام نہ لیا اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جتنے قصائی ہوں چاہے وہ جانور کو کہیں سے پکڑ کر کھڑے ہوں ان سب سے کہیں کہ ذبا کرتے وقت سب اللہ کا نام لیں ان خوب برکتیں ملیں گی اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے یہ ساری باتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی کہ جب ہم قرآن پاک کے نور سے منور ہوں گے الحمد للہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی خوشگوار زندگی پروگرام ان اللہ شروع ہوگا اور چار مہینے میں ہم مکمل قرآن پاک سننے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل دیکھیں زندگی اسی طرح گزر جائے گی کچھ وقت کی قربانی دینی ہے اور صبح سوہ گھنٹہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد دینا ہے انشاءاللہ عزوجل وجل ایسا کرم ہوگا کہ خوشگوار زندگی پروگرام اٹینڈ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں غلط فہمی سے اور غلط باتوں سے محفوظ فرمائے